رحمن محمد محمد و رحمۃ اللہ علیہ وحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باشی تمام سامعین دران گرام فارا سب کو ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں ساز درس نمبر 692 سو بانوے ابلگ تین سو چونتیس ہے اور سلسلے بعد جو ہے اوراد فتح میں سے بہت الحسنہ اس مقدس نمبر اکیس یا علیموں کی توضیع ہے اس کا معنوان جو ہے العلیم قرآن پاک میں کیونکہ اسما الحسنہ کے سلسلے میں ہم تین سے مختصر گفتگو کر رہے ہیں ایک جو ہے ان الفاظ کے لغت داخل لغت اور دوسرے علماء کرام نے جو معنی کیا ہے وہ اور دوسرا جو ہے قرآن پاک میں ان اسما کے حوالے سے جو ہے جو جن آیات میں یہ آیا ہے ان کی تھوڑی میں سے چند آیات کی تھوڑی سی توضیع یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ مقدس اسم قرآن پاک میں موجود ہے جب کوئی اسم عظم قرآن پاک میں موجود ہے تو پھر بندے کو اس اسم پر اعتقاد رکھنا واجب ہے اس صفت پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ اسم یہ سم یہ صفت اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں میں سے ہے اور اس کے صفاتی ناموں میں سے ہیں ہاں جی اس بات پر ایمانخن جوڑی ہے تو اس میں جو ہمارے بعض علیم و پاک میں سلمان سے ابھی تک پانچ آیات کے توضیح آپ لگوں تک پہنچا چکا ہوں ابھی چھٹی آیات یہ ہے جس میں یہ مقدس اسم آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و خل کا کل شی اَ بکلِ شعین علیم و خل کا کل شی واہ و بکلِ شعین انعام عید نمبر ایک ہے نمبر, نمبر ایک سو ایک ہے اس مقدر سعد میں جو ہے اس کے توجہ تجمے اور اس یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کو اس سے اللہ تعالیٰ نے واہ یعنی اللہ تعالیٰ نے واہ خالہ اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے خالہ کل شے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا کیا ہاں جی وہ بھی کل لی اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے تو فرمایا دوش لفظ شے دغل تکرار ہوا فرمایا واہ خالقہ کل شین وہ بالکل لی شعین علی اس جس نے دو لفظ کل بھی تقرار ہوا لفظ شے بھی تقرار ہوا یعنی اس میں اتنی عظیم وسعت ہے کہ کائنات میں سے ایک ذرہ بھی جو ہے ایسے ذرہ جو آج کل کے جدید مشینی ماسکر ونج جو جدید کیمرے ہیں جو باریک سے باریک چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں وہ بھی جو ہے اللہ ہی نے خلا فرمایا اور جو ہے اور ان سب پر بھی اللہ تعالی علم محید ہے اس کائنات میں سے ایک ذرہ کے برابر اگر ذرہ کو جو ہے سینکڑوں جو ہے حصوں میں تقسیم کریں تو اس چھوٹے ذرے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس آگاہ ہے اشنا ہے اس سے کوئی مخفی نہیں تو وہ حل کل اس داد نے ہر شے کو چونکہ شے کے مختلف میں نے ہم لوگوں کو بتایا بار بار توضیح دے رہا ہوں پوری کائنات نقواہ عظیم سے عظیم موجودات یہ سات آسمانے کے کشانے ہاں جی اور ساتھ زمینیں عظیم سمندری پہاڑیں یہ سب بھی اس کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر جو ہے کائنات کے باریک سے باریک موجودات بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے لہٰذا ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ کائنات کے ہر شے کا ذرے سے بھی باریک تر شے کا بھی خالق اور عظیم سے عظیم تر موجودات کا خالق اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات اقدس ہے اور ساتھ ہی ان شے میں سے کوئی چیز اللہ نے خلق کرنے کے بعد اللہ وہ اللہ سے گم نہیں ہو سکتا وہ اللہ سے غائب نہیں ہو سکتا وہ اللہ کی نظر سے اوجل نہیں ہو سکتا کائنات ہر شے کو اسی نے بھی کیا ہر شے پر اس کا علم بھی محیط ہے ہاں جی ایسا نہیں اللہ تعالی نے کائنات کو خل کیا پھر کسی اور کے حوالے کے حوالے ہاں جی میں سے کسی کے حوالے کیا سے کسی کے حوالے کیا اب اللہ فارق ہو گیا اللہ نواز اللہ ایسا کوئی عقائد پیدا کرے جیسے آج جو ہے بات دنیا میں مسلمان بھی جو ہے ہاں جی عشن کے عقائد ہاں جی، نے کے حوالے کیا اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کیا کوئی بھی چیز حوالے نہیں کیا ہاں اللہ تعالیٰ علیہ کو جیسے ہاں اللہ اللہ کے مقرر ترین بندہ ہیں اللہ ان کو جو ہے بخش اختیارات دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں جیسے موجودات انباء کے ہاتھوں سے اللہ کے جن سے شادر ہوتے ہیں ہاں ملائکہ مقررین کو اللہ نے ملائکہ کو بہت سے کام ذمہ داریاں سونپا ہے یہ مطلب نہیں اللہ فارغ ہو گیا ہاں جی ملائکہ کو سونپنے کے ساتھ بھی ہر چیز کو ہاں ملائکہ اس کام کو انجام دینے اور نہ دینے میں اللہ کے ذن پر موقف ہے اللہ کے نظر میں ہوتا ہے ایسا اللہ کبھی بھی چیزوں کو حل کرنے کے بعد اللہ پیچھے ہٹ جائیں اور اللہ کو پھٹنا ہو ذلا پتہ ہی نہ ہو مخلوق کیا کریں فیشے کیا کریں یا کوئی نبی کیا کریں ہم جہاں کسی کو کوئی اختیار دیا ہوا ہے کوئی ولا دیا ہوا تو بھی وہ بھی اللہ کے ذن کے پر موقوف ہے وہ بھی اللہ کے ذن کے اندر ہی چلتا اللہ کے زن دھات کر کوئی ایک ذرہ کے برابر آگے پیچھے ہل نہیں سکتا اللہ ایسے عزیم ایسنی خلق کر کے اب چھٹی ہو گیا فارق ہو گیا نعوذ اللہ نواز اس شلط عقائد سے جو ہے ہمیں پناہ ماننا چاہیے اللہ ہی اس کائنات کا خالق بھی ہے اس کائنات کا سے اس کا رازے کا رازق بھی وہ خود ہے مالک بھی وہ خود ہے اور تصرب کا بھی پورا پورا حق اسی کو حاصل ہے اور اسی کو ہی ہر شے کا علم بھی ہے کوئی شئے اس کائنات میں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں نہ خوشکی میں نہ سمندر میں کوئی شے اللہ تعالیٰ کے علم محیط سے خارج نہیں نہ اس بات پر ایمان رہنا ہم برا چپ اللہ جب قرآن میں آئی ہے صفات پھر ہمیں اس سے نہراف کی کوئی وجہ سے تو اس آیت مجیدہ میں اللہ تبر و تعالیٰ اپنے علم ملک کو ہر شے کے تخلیق کے سلسلے میں بیان فرمایا اور اس ذات عدس نہیں اس عظیم کائنات کی ہر چیز کو حلہ فرمائے کیونکہ وہ ذات اقدس ہی ہر شے کی تمام تخلیقی مراحل سے آگاہ ہے جس طرح اسے ہر شے کے بارے میں علم ہے نیز اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے وہ خوب جانتا ہے کہ فلاں شے کی حقیقت کیا ہیں اور اس کے کمالات اس کے کیا کمالات ہیں اسے کن جو ہیں اسے کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے خلا کیا گیا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں ہر شے کی ظاہر و باطن کا اللہ کو علم ہے اور کوئی بھی شے نہ, نہ کوئی شے اللہ کی نظر سے اللہ کے علم محیط سے خارش ہے نہ کسی شے کے ظاہر اللہ کے علم سے خارش ہے نہ باطن اللہ کے علم سے خارج ہے کیونکہ ان تمام موجودات کا خالق اللہ ہی کے ذات ہے اور اس کا علم ہر شے پر مکمل محیط ہے یعنی کوئی اس کے علم احتیح سے خارج نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پوری کائنات اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں کھلی کتاب کے کھلی یعنی صفحات کی طرح ہیں یعنی تو اس سے کوئی چیز مفی نہیں ہے کیونکہ وہ علم ملا کا مالک ہے جس کے علم کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی خود کے کوئی اس کے علم کے وسعت کا اندازہ نہیں ہاں وہ بھی کل عظیم ہے اللہ کلِ شعم قدیر ہے خالقہ کل شعین ہے ایسے عظیم ذات ہے نگرہ میں ہر شے کو اس نے خلا کیا ہر سے لے کر فرش اور ہر ذرے کو بھی اسی نے خلا کیا ہر شے لے کا رازق بھی وہ خود ہے ہاں اور خالق بھی وہ خود ہے رازق بھی وہ خود ہے سب وہی اللہ تعالیٰ ہے ص اللہ کو اس کے پرانے باغ میں آئی ہوئی خاص طور برین خصلاح کے توسط سے اس کو پہچانیں اس کے عظمت کو ادراک کریں اور پھر اس ذات احمد سے محبت کریں تو یہ مختصر توجہ ہے اس میں بہت وہ ساتھی خلا کا کل لین اور بھی کل شینی ہر شے کو اسی نے خلا کیا اللہ کیا شیخ کا لفظ ہر چیز کو اور الاح ہوتی ہے الطاء اللہ تعالیٰ خود کے ذات بیت اس کے مفہوم کے اندر آتا ہے یعنی ایسے اسی مفہوم رکھتے ہیں یہ لفظ اللہ نے فرمایا ہر شے کا خالق میں خوم میں نے پیدا کیا میں نے بجول کسی مٹیریل کے پیدا کیا امر کن بھائی کن سے خلا کیا ایسا عظیم اس کو کوئی چیز خلق کرنے کیلئے. کوئی مال مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے نام ہے ورنہ یہ عظیم آتے اس عظیم سورج کو خلق کرنے کے لیے مٹیریل کہاں سے لاتے جیسے آنکھ کا ایک عظیم دنیا اس زمین سے کتنے لاکھ گنا جہاں تک جی، سائنسی کتابوں سے مدد سے ملتا ہے دو لاکھ گنا جو ہے یہ زمین جو ہے سرست زمین سے بڑا ہے اور وہ پورا آنکھ کا مجموعہ ہے ہاں جی وہ آنکھ کا مجموعہ جو ہے تو اس کے مٹیریل کہاں سے لاتا عظیم زمین اور سمندر اور پہاڑوں کا مٹیریل اور کس دنیا سے لاتا ہاں جی لیکن وہ اللہ ہے جو صرف امرے اس کے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی چیز کے تحلیق کا صرف اس کی مشیت اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ارادہ ہوا وہ چیز خود بہت وجود میں آتا ہے کے لئے. کسی قسم کی مال مٹیریل کے بغیر وہ خلق فرما سکتے ہیں ایسا عظیم ذات ہے ایسا عظیم جس نے جو خلق ہے کلی شین ایسے بھی دن کس مال مٹیریل کے ہر کو خلق کیا پھر ہر شے پر اس کا بھی کلی شین نہ لیں اور ہر شے پر اس کو مکمل علمی آتا ہے کوئی شع کائنات میں سے اللہ کے علمی ہاتھے سے خارج نہیں ہے اس کے بعد اساتوہ جھرماتے ہیں و اللہ عالم معافی سماوات و ما فلات و اللّہ بالکل نشین علیہ دبارہ و اللہ عالمات جو آج وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے معاف سماوات و معافی جو کچھ موجودات عظیم سے عظیم تارا چھوٹے سے چھوٹے آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں ہاں جی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ سب کو شامل ہے ایک ذرہ بھی اس سے خارج نہیں ہمارے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ان سب کو وہ اللہ جانتا ہے پھر اسی نوتے کے تاکید میں پھر دوبارہ مایا واللہ بکل ہم علی اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے اس کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اللہ کے علمی احاطے سے خارج ناجا نگر ہاں اور وہ پوری کائنات اس کے سامنے ہمیشہ حاضر ہے ہاں ہمیشہ حاضر ہے پوری کائنات اس کے سامنے ہمیشہ حاضر ہے کائنات کا کوئی ذرہ اس کے علمی احاطے سے ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کائنات کے کسی ذرے سے لمحے کے لیے بھی غائب ہے ہاں جی نہیں بھائی ہر ذرہ کائنات پوری کائنات ہاں جی اللہ تعالیٰ کی کے ہر شے آسمانوں سے لے کر زمین تک جو کچھ موجودات جس کے اندر ہیں زمین و آسمانوں میں جو کچھ موجودات ہے چھوٹے بڑے ہاں جی سب اللہ تعالیٰ کے علمی احاطے کے اندر ہے اللہ کے علم کو علمی حضوری کہتے ہیں یعنی ہر شے اللہ کے سامنے ہے یعنی ہمارے علم کو علمی حصولی ہوتے ہیں ہمارے علم کی, کی بارے میں اس کا تصویر ہمارے ذہن میں اس کا نقشہ ہمارے ذہن میں اس کے صورت ہمارے ذہن میں اس کی حقیقت ہمارے سامنے حاضر نہیں ہم اس کی ظاہری شکل صورت رنگ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حل شے کی حقیقت اس کے سامنے ہر ش کی باطن اس کے لیے ظاہر ہے ظاہر اس کے لیے باطن ہے یہ ظاہر باطن کے مہم شروع آخر کا مہوم ہمارے لیے ہیں اللہ کے لیے نہ کوئی آخر ہے نہ اول ہے نہ ظاہر ہے نہ باطن ہے سب اس کے لیے ایک جیسے کے ظاہر باطن ہے باطن ظاہر اول آخر آخر اول ہے ہر شے بس ایک, ایک جیسے اس کا علمی احاطہ میں اس عظیم ذات ہے ہاں ہمیں اس کی معرفت ہونا چاہیے ہم ویال معاف سماوات و ماں فی الحال ہاں وہ چانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اللہ بک شعن علی اور اس کو ہر شے کا اس کے علم ہے یاد سورائے حجرات یاد نمبر سولہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا خوب علم ہے اللہ تعالیٰ ہر شے کا خوب عالم ہے اس عط مجیدہ میں معافِ سماوات و معاف عزم جو عمومیت ہے وہ ست ہے ہاں جی اور جو کہیں وہ جو ہے علم سے مخفی نہیں ہے علم جانتے ہیں یہ ماں کے اندر کتنی وسیع مفہوم ہے جو کچھ جو کچھ جو کچھ کیا مخوم کے اندر سے کیا کوئی چیز خارج ہوگا ہر نہیں ہوگا ہاں جی وہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے جو کچھ ازمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ تعالیٰ کو سب کا خوب علم ہے کیونکہ وہ ذات ہر چیز کا جاننے والا ہے ہاں جی اس آج مجدہ کے وسعت اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور باقی معلومات جتنا اللہ بتائیں گے اتنا ہی جانتے فرستوں کو بھی اللّہ اتنا جان بتائیں گے اتنا ہی جانیں گے امبیا اولیا علم سب کو بھی اللہ جتنا آگاہ کریں گے اتنا جانیں گے اور جانے ورنہ جو ہے اللہ کے مطلق ہے اس کا کوئی حد و حدود نہیں ہے تو اللہ کے اس وسعت کو کوئی احاطہ نہیں کہہ سکتا انسانی علوم اس حقیقت کو بیان کرنے سے نہت آجی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے لیکن صرف وہی علیم ذات ہے کہ اسے آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے کا اسے علم ہے عظیم سے عظیم چیزوں یا ترین اشاء اسے سب کا علوم ہے کیونکہ اس نے ہی فرمایا وہ بالکل وہ ہم بلا شک اللہ تعالیٰ کا علم زمین و آسمان کی ہر چیز پر محیط ہے اور کائنات کی کوئی چیز اس ذات اقدس کے علمی احاطے سے خارج نہیں ہے ضرور کرلم جب یہ پوری کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے تو کیا آپ اور میں اور ہمارے اعمال ہمارے کردار ہمارے رفتار ہمارے گفتار ہمارے دل کی باتیں ہمارے دماغ میں موجود باتیں ہمارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہمارے اشاروں کناروں سے <سلام> کہ ہیں کی باتیں کیا اللہ مخفی ہیںیا ہم یہ سوچتے ہیں اللہ کس چیز کا پتہ نہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مافی ہو جائیں ہم کہیں چھپ جائیں ایک کمرے کو تالا لگا دیں اندر سے کنجی لگائیں تو میں اکیلا ہوں نہیں آ جانا آپ اکیلا کبھی رہ ہی نہیں سکتا یہ جان لو آپ اکیلا کبھی رہ ہی نہیں سکتا, آپ, ہی نہیں سکتا آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہے دو فرشتے کرام الکاتبین قرآن کے رہنا کرام الکاتبین تو مکرم فرشتے ہیں جو وہ لکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو سائیں جانب جو فرشتہ ہے وہ ہے آپ کے نیکیاں لکھتے ہیں بائیں جانب کے فرشتہ آپ کے برائیاں لکھتا ہے کوئی چیز ان فرشتوں سے معافی نہیں اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ ہاں جی آپ کی جب پوری کائنات کے ہر ذرے سے اللہ کا غافل نہیں ہے ہر ذرے پر اللہ کے علم محیط ہیں تو آپ تو ذرہ نہیں آپ تو بہت بڑا ہے ذرے کے مقابلے میں ہاں جی آپ تو بہت بڑا ہے آپ کے اندر جو ہے اربوں ذرے ہیں تو پھر آپ کیسے معافی رہیں گے اللہ تعالیٰ سے آپ کیسے اللہ تعالیٰ سے معافی رہیں گے آپ کے حرکات و سکنات کیسے معافی رہیں گے آپ کیسے اللہ سے چھپ کر کوئی اچھا یا برا کام کر سکیں گے زندہ میں اس بات کو بار بار دہراؤں اگر ہمیں اللہ کے اس اسے اس میں اعظم پر اس کے معنی معفوں پر ہمیں ایمان پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے تمام حرکات و سگنا دیکھ رہا ہے اللہ میرے دل کی باتیں جانتا ہے ہاں جی اللہ کو میرے ہر کردار اور کرتوط رفتار گفتار کا اس کا مکمل علم ہے وہ دیکھ رہا ہے اور میری باتیں سن رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہوں سمیم الدیر سننے والا جاننے والا وہ خود میں تمہاری ترکات تمام حرکات و شکنات دیکھتا ہوں تمہاری ہر بات میں سنتا ہوں میں جانتا ہوں تو پھر اذان گرانے ہم کیا چیز چھپ کر کودیں کیا کوئی گناہ ہم اللہ سے چھپ کر کر سکتے ہیں ہم اللہ سے چھپ کر سو کر سکتے ہیں؟ پھر اس سے چھپ کر نہیں کر سکتے تو پھر اللہ آپ پر گواہ پھر آپ پر گواہ زمین آسمان کا حد ذرہ آپ پر گواہ پھر بھی ہم گناہ کرنے کی ضرورت کرتے ہیں کیسے گناہ کرنے کی ضرورت کرتے ہیں ہمارے نگاہیں کیسے خیانت کرنے ہیں ہمارے ہاتھ پیر کیسے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ہاں ہماری فکر سوچ کیسے ریاست سے بغل سے کینوں سے بھرا ہوا ہے جبکہ یہ سب اللہ کے سامنے کھلے کتاب کی طرح ہیں لہٰذا حضان غرامی ہمیں اللہ سے شروع کرنا چاہیے حیا کرنا چاہیے ڈرنا چاہیے اس کی ناخرمانی سے ورنہ اس کے قہر جب ہم پر آئے گا تو کوئی نہیں بچ پائے گا اذن غلامی لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اسما الخاب پر کوئی معرفت حاصل کریں ان پر پختہ ایمان پیدا کریں میبار بکین پر اگر ہم پختہ ایمان پیدا کریں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے باتیں سن رہا ہے اللہ میرے اندر کے ہر چیز جانتا ہے قرآن خط المین علیم ذات صدور وہ اللہ جو تمہارے دل میں مخفی تمام باتوں کو اس کو پورا پورا علم ہے تو ان باتوں پر اگر ہم ایمان لائیں اللہ کے صفات پر تو آپ گناہ کیسے کریں گے کیا اللّہ دیکھ رہا اور ہم گناہ کریں کیا ہمیں شرم نہیں آتی اتنے بھی شرم نہیں ہوتے ہے مسئلہ یہ کہ ہمیں اللہ دہ اس بات پر ایمان نہیں ہے اس پر پوکھتا ایمان نہیں، اس پر پہتا ایمان ہو جائیں تو اللہ دیکھ رہا ہے پر ایمان رکھتا اور پھر ہم اللہ کی نافرمانی کریں لکھنف فرمانی کے جسادات کریں یہ کیسا ہو سکتا ہے جان گرانیہ اگر ہم دنیا میں بھی اللہ کے حقام کے سعادت مند رہنا چاہیں تو اللہ کے اعتاد کی اطاعت ہی کہ روشن میں سادت مند رہ سکتے ہیں قیامت میں بھی جہنم کے آگ سے نجات پا کر جنت کے عظیم نعمتوں کا مستحق قرار پاتے ہیں وہاں تو اللہ ہمیں داخل کرے گا وہ بھی اللہ کے اعتاد سے ہی ہوتی ہے اللہ کی معرفت اللہ کے داد اللہ پر اس کے احساس پر پختہ ایمان کے ساتھ ساتھ پختہ عمل سچی عمل پر خلوص عمل سے ہی ہم دنیا ہر دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہ ان صفات پر پہتا ایمان سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں عظین گراہ میں ہماری یہ جو دعا ہیں دعا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے عقائد بھی ہیں عظین گرہ میں ہاں جی عقائد کی اہمیت نہیں حد رکھتے ہیں عقائد بہت اہم چیز ہے اللہ پر ایمانیات جو اس کے ذات اور صفات پر ایمان بہت اہم چیز ہے یہ جو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھتے ہیں میری دعا اللہ تعالی ہم سب ان مقدس داروں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کے جو ہے اصلاح کریں گناہوں سے بچا کے رکھیں